إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل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 وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفره ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ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 قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل رب أعوذ بك من هم ذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضیت اب اللہ دین نبیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اصماء و صفات کے حوالے سے سابقہ خطبہ جمت المبارکہ کے اندر آپ کے سامنے اللہ رب العزت کا ایک نام رب اور اس کے معنی رکھے تھے رب کے بنیادی طور پہ معنی پالنے والے پرورش کرنے والے اور دس سے زیادہ اس رب کے لفظی معنی ہیں جس کے اندر اصلاح کرنے والے تربیت کرنے والے حفاظت کرنے والے اور ہر اعتبار سے اپنے بندے کی نگرانی کرنے والے چاہے وہ جس جہان کی بھی نگرانی ہو چاہے انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا کئی ایک اندھیروں میں یا دنیا میں آیا یا دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو جائے آخرت والے جہان کے سفر پہ ہو اللہ رب العزت ہر اعتبار سے اپنے بندوں کی حفاظت اور نگرانی کرنے والا ہے بنیادی طور پہ کوئی بھی انسان زندگی گزارنے کے لیے اپنے لیے محفوظ مقام تلاش کرتا ہے جہاں پہ وہ امن و امان کے ساتھ حفاظت کے ساتھ کسی بھی قسم کے خطرے سے محفوظ اپنی زندگی گزارے اس کے بعد پھر وہ اپنے دنیاوی مقاصد اور اخروی مقاصد اور پھر اس کے اندر جتنی بھی اس کی کوششیں ہوتی ہیں وہ اس میں صرف کرتا ہے لیکن سب سے بڑی اور پہلی کوشش انسان کی یہی ہوتی ہے کہ کوئی محفوظ مقام مل جائے جہاں اس کو امن اور سکون میسر ہو تو اللہ رب العزت کا جو نام رب ہے اس رب کے ایک معنیٰ پناہ دینے والے اور حفاظت کرنے والے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک ہزار کے قریب بار اپنے اس نام رب کا ذکر کیا ہے اور اس رب کو اللہ رب العزت نے اپنے نام کو قرآن کریم کی آخری دونوں صورتوں کے اندر سورۂ فلق اور سورۂ ناس کے اندر بطور خاص ذکر کیا ہے جہاں پر انسان سورہ فرق کے اندر اپنے آپ کی حفاظت اپنی جسم اور جان کی حفاظت ہر قسم کی شریروں سے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جتنے بھی شریر ہیں اس دنیا کے اندر چاہے وہ حاصل کی شکل میں ہوں وہ راتوں کو پھیلنے والے جنوں اور شیاطینوں کی صورت میں ہوں یا وہ جادو اور تاویزات کرنے والے گرہوں کے اندر پھونکنے والیوں کی صورت میں ہو اے اللہ مجھے میں تیرے رب نام کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں کہ تم اپنے مخلوق سے مجھے پناہ میں دے لے وہ کسی قسم کا مجھے نقصان پہنچائیں چاہے وہ کسی بھی طرح کی تیری مخلوق ہو بے رب الفلق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اے رب مخلوق کے رب کے نام کے ساتھ میں مخلوق کے رب مخلوق کے رب کے ساتھ میں پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مخلوق کا رب مجھے اپنی پناہ میں لے لے میری حفاظت کرے اور آخری صورت صورت الناس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر جہاں جان کی بھی حفاظت ہے اور انسان کی سب سے قیمتی مطاح اور جو سب سے اس کا قیمتی سامان ہے اس دنیا کے اندر اس کی بھی حفاظت کا اللہ رب العزت نے اپنے نام رب کے ساتھ دعا کرنا اور رب کے ساتھ رب کے نام کے ساتھ پناہ پکڑنا اور اس کا طریقہ سکھایا ہے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس میں لوگوں کے رب کے نام کے ساتھ لوگوں کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس خالق اور مالک کی جو لوگوں کا رب ہے اور رب کے کئی سارے معنی ہیں کس کس سے پناہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے اس صورت میں بنیادی طور پہ اپنے تین نام ذکر کیے ایک رب جو سب سے پہلے ذکر کیا کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں ملک الناس اور لوگوں کے بادشاہ مالک اللہ رب العزت کی پناہ پکڑتا ہوں الہ الناس اور لوگوں کے سچے معبود برحق معبود اللہ رب العزت کی پناہ پکڑتا ہوں من شر الوسواس الخناس ہٹ ہٹ کر وسم سے ڈالنے والوں سے میں اللہ رب العزت کی پناہ پکڑتا ہوں اللہ وسو صفی صدور الناس وہ وصم سے ڈالنے والے جو لوگوں کے سینوں کے اندر دل اور دماغ کے اندر وصم سے ڈالنے والے من الجنتی والناس وہ جن بھی ہو سکتے ہیں وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں ہر قسم کی اللہ رب العزت کی مخلوق سے میں رب کے ان تینوں ناموں کے ساتھ اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی پناہ پکڑتا ہوں کہ وہ رب مجھے پناہ دے دے تو اللہ رب العزت نے یہاں اپنا نام رب اس تناظر میں استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ اس دنیا کے اندر مجھے میرے رب ہونے کا واسطہ دے کر میری پناہ پکڑے گا تو میں اس بندے کو اپنی پناہ میں لے لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ پہ یہودیوں نے دشمنی کے اندر آ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمہ پہ جادو کرا دیا اور جس کنگی اور بالو کے اندر جادو کیا وہ کسی کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا پر اس کا اثر ہوا اللہ رب العزت نے علاج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری یہ دونوں صورتیں اور سور اخلاص اتار کے دی کہ یہ آپ کا علاج ہے ان کے ساتھ اپنے رب کی پناہ پکڑیں اللہ رب العزت آپ کو دنیا کائنات کے ہر شر سے پناہ دے دیں آپ ہر قسم کی شرارت سے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معمول کے مطابق پڑھنا شروع کیا اور اللہ رب العزت وہ جادو کی ساری تکلیفات اور اس کے مضر اثرات کو زائل کر کے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ رب العزت نے سورہ کے اندر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے ساتھ جو مشرقین مکہ بھی تھے اہل کتاب بھی تھے ہر قسم کا دشمن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مد و مقابل تھا اللہ رب العزت نے پہلے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں اگر وہ برائی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں اور اگر گالی دیں تو آپ ان کے ساتھ ایسی نرمی کے ساتھ پیش آئیں کہ آپ کی نرمی کو دیکھ کر وہ آپ کے اس دین اسلام کو شریعت کو قبول کر لیں اور مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک دیں کہ ہم اس کے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں سخت لہجہ اور رویہ ہے ہمارا لیکن یہ بندہ اتنا خوش اخلاق ہے اس قدر اعلیٰ معیار رکھنے والا انسان ہے کہ یہ گالیوں کا بدلہ بھی ہمیں اچھائی کے ساتھ دیتا ہے اور فرمایا کہ یہ کوئی کام آسان نہیں ہے یہ کام ہر بندہ نہیں کر سکتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بشر ہیں اور بشریت کا تقاضہ فطری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو انسان کا نفس انتقام پر بدلہ لینے پہ ابھارتا ہے لیکن آپ جواب نرمی کے ساتھ دیں اچھائی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ وسعت قلبی کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ لیکن یہ جیسا ممکن نہیں ہے تو پھر اپنے رب کی مدد بھی آپ ضرور طلب کریں اور رب کی مدد آپ نے کس طریقے سے طلب کرنی ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام رب کے ساتھ پکارنے کا کہا فرمایا پور ربی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے رب اعوذ من حمدات الشیاطین میں آپ سے شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے کسی کے مقابلے میں کسی کے خلاف اکسائیں بھڑکائیں وربلائیں اور مجھے ابھاریں کہ میں ان کا جواب اچھے طریقے سے نہ دوں یہ میری ایک بشری فطرت ہے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطانوں کی اکساہٹوں سے مجھے محفوظ رکھ اور اے اللہ مجھے اس بات سے بھی محفوظ رکھ اپنی پناہ میں لے لے ضرور کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں میرے پاس اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے قریب بھی نہ آئے کیونکہ وہ جب بھی آئیں گے خیر کے ارادے سے نہیں آئیں گے بلکہ شر ہی لے کے آئیں گے اے اللہ ان کی اکساہٹوں سے بھی مجھے محفوظ رکھ اور ان کو میرے قریب تک نہ لا وہ میرے پاس آئے نہیں یہاں پر اس دعا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ اپنے رب کو پکاریں اللہ رب العزت کے نام لفظ رب کے ساتھ رب کے اندر چونکہ ہر قسم کے معنی آجاتے جاتے ہیں پیدا کرنے والا پرورش کرنے والا حفاظت کرنے والا اصلاح کرنے والا تربیت کرنے والا تو ہر ایک معنی جب انسان اپنے دماغ میں رکھ کر اپنے رب کو پکارے گا تو اللہ رب العزت اس کی پکار کو قبول کریں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں وکال ربرونی کم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کو بتاؤ کہ آپ کا رب کہتا ہے ادعونی تم مجھے پکارو یہاں پر رب اللہ ابو العدت نے اپنا نام استعمال کیا کہ پرورش کرنے والا تمہیں لمحہ پلمہ تمہاری حفاظت کرنے والا وہ رب تمہیں کہتا ہے تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے جو ایک لمحہ بھی تم اپنے نگرانی کے ساتھ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری پکار تمہاری دعا کو قبول کروں گا اس کا تمہیں جواب دوں گا ان لدینہ عن عبادتی اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جو لوگ مجھے نہیں پکارتے حالانکہ ان کا میں رب ہوں اور میرے امر کے علاوہ ایک لمحہ بھی اس دنیا میں نہیں جی سکتے ان کو ایک ایک لمحہ ان کی حفاظت کرنے والا عطا کرنے والا ان کو ہر ایک امر کے اندر توفیق دینے والا میں رب ہوں میں رب ان کو کہتا ہوں پکارو اگر یہ تکبر کرتے ہیں تو پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سید خلون جہنما داخرین ان قریب یہ زلیل اور رسوا ہو کر جہنم کی آگ میں داخل ہو اللہ رب العزت کو اگر اس کے نام رب کے ساتھ پکارا جائے تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا اور نماز کے اندر آپ دیکھ لیں نماز کے ہر رکن کے اندر ثنا سے لے کر سر فاتحہ سے لے کریات سلام پھیرنے تک ہر نماز کے رکن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ رب کو پکارو رب کے ساتھ باتیں کرو جہاں اور بھی اپنے رب نے نام بتائے لیکن ہر نماز کی ہر رکن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نام رب کو بطور خاص ذکر کیا ہے سبحانہ کلّہ وہ بھی ہم کا و کا جدو کا اللہ رب العزت کا نام الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس رب کے لیے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس کے بعد آپ رکو میں جاتے ہیں رکو کی بنیادی تین دعائیں سبحان اور العظیم پہلی دعا کے اندر بھی آپ نے اپنے رب کو اس کے نام رب کے ساتھ پکارا دوسری دعا آپ پڑھتے ہیں سبحا نقل ربنا اے اللہ تو پاک ہے ہمارے رب اس کے بعد آپ تیسری دعا پڑھتے ہیں سبوہن رب پھر آپ رقو سے سر اٹھاتے ہیں تب بھی سب سے پہلا لفظ ربنا بنا الحمد اس رب کو نماز کی ہر رکن کے اندر اس کے نام رب کے ساتھ پکارتے ہیں اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہی ہے کہ آپ کا رب آپ اپنے رب کو یہ تسلیم کرتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک ایک لمحہ چلانے والا مجھے میرا رب ہے میں خود کسی بھی قسم کے کمال کا مالک نہیں ہوں آپ سجدے میں جاتے ہیں پھر یہی تین بنیادیں بنیادی دعائیں اور وہاں پر بھی دعا کرتے ہیں اپنے رب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ امت کے لوگوں جہاں اپنے رب کی تعریف اس کی صفات کے ذریعے سے آپ کرتے ہو اور اپنے رب کی پناہ بھی مانگو کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جس طریقے سے تیری تعریف کرنے کا حق ہے ہم اس طرح تیری تعریف نہیں کر سکتے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ اس چیز پہ ہمارا معاخذہ نہ کرنا لا نقسی ثنان علیہ کا انت کماس نہیں تالا نفسی اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جس طریقے سے تیری تعریف کرنے کا حق ہے کہ ہم اس طریقے سے تیری تعریف نہیں کر سکتے اب میں چلے جائیں آخر تک ساری دعائیں رب کے ساتھ اور انسان کا عقیدہ کہ انسان ایک ایک چیز کا خالق اور مالک اپنے رب کو سمجھے اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مختلف حالات میں دعاؤں کو دیکھیں اور سابقہ انبیاء کی دعاؤں کو قرآن کریم میں دیکھیں تو تقریباً سب دعائیں اللہ رب العدت کے نام لفظ رب کے ساتھ آئے ہیں موسا علیہ السلاۃ وسلم اُل العظم پیغمبر ہیں اپنے رب سے مدد چاہتے ہوئے کہتے ہیں رب بشراہلی صدری و یسرلی امری اے میرے رب میں دشمن کے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں تیرے دین کا تیرے دین کو لے کر اس کی دعوت کو لے کر اے اللہ تو اس دشمن کے مقابلے میں میرا سینہ کھول دے اے اللہ میرے سینے کو اچھے طریقے سے کھول اور وہ میری بات کو سمجھیں پھر فرماتے ہیں دوسری دعا کرتے ہوئے اے اللہ کہیں دشمن کے مقابلے میں میرے دلائل کم ہو جائیں جس طریقے سے تیری تعریف ہے جس طریقے سے تو اس کی پرورش کرنے والا ہے میں تیری ذات کا تعارف اس طرح نہ کروا سکوں پھر اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کے نام رب کا واسطہ دیتے ہوئے کہتے ہیں رب بھی ضدنی علما اے اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما کہ میں تیرے دین کی دعوت صحیح طریقے سے تیرے بندوں تک پہنچا سکوں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا فرمایا معاذ ان کا اللہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور جب کسی کا کوئی محبوب ہو تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کو کچھ حدیے دیتا ہے گفٹ دیتا ہے تحائف پیش کرتا ہے دل کرتا ہے کہ کچھ دے تو اے معاذ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ میں آپ کو دعا سکھا رہا ہوں ہر فرد نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا فرمایا وہ دعا کون سی ہے اے معاذ یہ دعا کیا کرو رب بھی اے میرے رب میری مدد فرما اعلی لکری کا تو اپنے ذکر کرنے پر اپنے آپ کو یاد کرنے پر وہ شکری کا اللہ میری مدد فرما کہ جس طریقے سے تیرا حق ہے شکر کرنے کا میں اس طریقے سے تیرا شکریہ ادا کروں وہ حسن عبادت اور تیری عبادت تو میں کرتا ہوں لیکن مجھے اس کے ڈھنگ کا نہیں پتا کس طریقے سے تیرے سامنے اتنی عظیم تو ذات ہے میں کس طریقے سے تیرے سامنے کھڑا ہوں اس عبادت کے حسن اس عبادت میں حسن کیسے آئے گا خوبصورتی کیسے آئے گی اے اللہ اس بات پر بھی میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت اچھے طریقے سے کروں حسن عبادت بہترین عبادت خوبصورت عبادت تیرے سامنے کھڑے ہو کے کروں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی کو جو الفاظ بتائے اللہ رب العبت کو یاد کرنے کے وہ لفظ رب کے ساتھ ہیں انسان در اصل حقیقت میں جب اللہ رب العدت کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے کہ اللہ میرا کوئی کمال نہیں سب کچھ کرنے والا توں میں ایک لمحے کے لیے بھی اور ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک اور اس پہ کنٹرول اور اختیار کر رکھنے والا نہیں ہوں بلکہ تو ہی میرا رب ہے پیدا کرنے والا پرورش کرنے والا حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت سورہ راگ کے اندر فرماتے ہیں اے انسانو اے اللہ کے بندو اس دنیا میں تم با حفاظت گھومتے ہو یہ مت سمجھو کہ تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ لہو محقبہ تم ممبئی او من ومن خلفی ہی فضو نہ امر من اللہ اس دنیا میں اللہ رب الدت کی ایسی ایسی مخلوقیں ہیں کہ انسان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے بے بس ہے اگر اللہ رب العدت حفاظت کرنے والے فرشتے آپ کے بطور سیکورٹی گارڈ آپ کے آگے پیچھے نہ لگاتے تو وہ اللہ رب العزت کی مخلوقیں جو دوسری جنوں اور شیطانوں کی صورت میں ہیں آپ کو تحس و نیس کر کے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیتے صبح شام اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے آگے پیچھے بطور سیکورٹی گیٹ گارڈ فرشتے مقرر کرتے ہیں وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور فرشتوں کے نازل ہونے کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی کہ انسان کے اعمال لکھتے ہیں اسر اور فجر کی نماز میں اور جو اسر فجر کی نماز میں بندہ موجود نہ ہو تو رب کے پاس اس بندے کی کیفیت کیسی ہوگی کیا خبر اس کے رب کے پاس اس بندے کی جائے گی کہ اللہ تیرا فلاں بندہ نہیں جا تو اس طریقے سے انسان کا جو حفاظتی حصار ہوتا ہے یہ کمزور پڑتا ہے انسان کا قلعہ جو حفاظت کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر دشمن کو کودنے کا موقع ملتا ہے شیاطین گھس آتے ہیں کبھی حالات کی تنگی کا مسئلہ کبھی بیماریوں کا مسئلہ کبھی بے سکونی اور بے چینی کا لیکن اگر انسان اپنے اوقات میں سے اپنے رب کی یاد کے اندر جو کم از کم پانچ وقت کی نماز ہے وہ رب کے سامنے حاضری کے لیے اس کے گھروں کے اندر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے حفاظتی حصار کو اس کے قلعے کو محفوظ اور مضبوط کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں آخری بات اللہ رب العزت پرانے کریم میں کئی ایک مقامات پر یہ اعلان واضح طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپنے رب سے فری سمجھتے ہیں اپنے رب کو جس طریقے سے اس کو رب ماننے کا حق ہے نہیں مانتے روگردانی کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں لا علمی اور جہالت میں شیطان کی عبادت میں پڑے ہوئے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میرے بندوں کو کہہ دو کہ جہاں میں رب ان پہ رحم کرنے والا مشفق و مہربان ہوں رحمان اور رحیم ہوں غفور بھی ہوں حلیم بھی ہوں تو ان کو کہہ دو جو مجھے اس طریقے سے اپنا رب تسلیم نہیں کرتا جس طریقے سے میں اس کے رب ہونے کا حق رکھتا ہوں ان نہ رب کہ آپ کا رب آپ کے لیے گھات لگا کے بیٹھے ہیں اور اگر دشمن راستے میں گھات لگا کے بیٹھا ہو تو اس آدمی کو پھر سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا ان نہ رب کا جہاں آپ کا رب رحمان اور رحیم ہے غفور اور روف ہے وہاں آپ کا رب بہت سخت پکڑنے والا بھی ہے اور اللہ رب العزت تیسری مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں ان نہ بدش اور ربی کا میرے بندے مجھ رب کی پکڑ تیرے اوپر گرفت بہت سخت ہے اور بدش کہتے ہیں ایسی پکڑ اور ایسی گرفت کو کہ جہاں انسان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے اور بہت سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ انسان کو پکڑا جائے اس کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ فرماتے ہیں لیکن جو انسان اس دنیا میں اپنے رب کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے اپنے رب کو اپنا رب اس طریقے سے تسلیم کرتا ہے جو حقیقت کے اندر انسان ایک حقیر ترین غلام ہے اپنے رب کا جب اپنے رب کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے اور یہ دعا صبح شام تین تین بار پڑھتا ہے اس کا اقرار کرتا ہے اپنی زبان کے ساتھ رضیت و بلاہ ربا میں اپنے رب کے اللہ کے رب ہونے پہ رادی ہو گیا وہ بال اسلامی دینا اور میں اسلام کے دین ہونے پر رادی ہو گیا وہ ابھی محمد اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر عادی ہو گیا جو انسان اپنے اعمال سے اپنی کارکردگی سے یہ چیز ثابت کرے پھر صبح شام تین تین بار اس چیز کا اقرار کرے اس دعا کے ساتھ اپنے رب کے سامنے آج انکساری کے ساتھ اس دعا کو پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نبی داود کے اندر رہی. یہ روایت صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پہ یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے اس کا بندہ اس دنیا میں اپنے رب کے ساتھ راضی ہوا تھا اللہ پہ لازم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس اپنے بندے سے راضی ہوں گے اللہ رب العزت اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ